فہی نمبر سات ایک مسلم ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں جہاد حق کا کیسے تعین کریں پہلی بات یہ کہ اگر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے کون, کون اس کو متعین کریں گے علماء بارک اللہ کلافک اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جس کی تائید اللہ تعالی نے خود کی ہے علم اور علما کا ہتھیار علم نور ہے میرے بھائیو یہ وہ ہتھیار ہے جب تک آپ زندہ آپ کے ساتھ ہیں جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کا اثر باقی پیچھے رہتا ہے اور طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے اگر دو مسلمانوں کو اپس میں لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جی فیصلہ کر دیا ہے جب دو گروہ مسلمانوں کو اپس میں لڑے ان کو صلح کریں جو باغی گروہ یہ صلاح نہیں کرنا چاہتا تو سب مل کے اس کے خلاف کاروائی کریں تاکہ اسے کہتا کہ وہ راہ راست پر آ جائے انہیں متعین علما کریں گے یہ بات طے ہو گئی جو حق برے اس کا ساتھ دیں جو باطل پہ ہے اس کو چھوڑ دیں کون سے علما متعین کریں بعض علماء کہتے یہ حق پہ بعض علماء کہتے وہ حق پہ ہے تو کس کی سنیں ہم جو علماء امت کے علماء ہیں ان کے قدم ثابت ہے علم راسخین فل العلم اور جیسے سورج چمکتا ہے باہر وہ ایسے معروف ہے امت میں اس میں شک و شبہ نہیں کسی کو معروف ہے اللہ تعالیٰ ان کا نام اتنا بلند کیا ہے لیکن بعض اوقات جذبات کی وجہ سے جوش کی وجہ سے بعض لوگ ان کی قدر و قیمت میں تنقید کرتے بھول جاتے ہیں لیکن ان کی فضیلت پوری امت پر موجود ہے اور اس کی مثال جو جنگ ہوئی تھی عراق کی اور ایران کی آپ جانتے ہیں تو مسلمان نے سب مل کے عراق کا کو کہ ایران ایران نہیں سن رہا تھا باغی گروہ سے مجھے جاتا تھا تو سب مل کے عراق عراق کا اور علماء نے فتویٰ دیا سب نے جان لیا کہ حق پر عراق ہے اور وہ باطل پہ ہے اسی طریقے سے جب دوسری مرتبہ عراق اور کویت کا مسئلہ ہوا ابھی جو گلف وار میں جو ہوا تو علماء نے فتوی دیا دیا کہ عراق نے صدام حسین نے حملہ کیا ہے اور ظلم کیا ہے تو ساتھ کس کا دیا گیا ظالم کا دیا گیا پہلے کیوں دیا گیا تھا ساتھ بعد لوگ پہلے دیا تھا پہلے مظلوم تھا اب ظالم کیسے ہو گئے بھائی پہلے مظلوم تھا جب ایران کے ساتھ مسئلہ تھا تو ہم نے ساتھ دیا عرمان نے ساتھ دیا جب ظالم ہو گیا تھا تو ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا اور یہی طریقہ ہے ہمیشہ اشیف باز کے فتح اگر آپ دیکھنا چاہیں اس معاملے میں جو گلف فارمی ہے فتح و باز جلد نمبر 6 سفر پر 148 اور سفر پر ایک سو بہتر باز اباز جلد نمبر 6 سفر پر 148 اور سفر ایک